ناسی میں عیب کا فوج ہو فی النیافا اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ بعض ایسے ہیں میں یوہ جگو کا فولو ہوں کہ جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے فی الحیاتی زندگی میں وہ یو شہید مَا علامہ قَلْبِهِ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے وہ السان حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وہ اور جب وہ پیٹھ پھیر جاتا ہے یا جب وہ والی بنتا ہے آپ تو کوشش کرتا ہے کہ ہا اس میں فساد مچانے کی نسلہ اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی پسند فساد فساد نہیں کرتا وہ عید اللہ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے درجا تو اس کو پکڑتی ہے اس کی عزت گناہ کے ساتھ گناہ کا فحس بہ جہنم تو اس کو جہنم کافی ہے والا بشتل اور یقیناً وہ برا ٹھکانا ہے پیچھے اللہ خانہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں دنیا ہی چاہتے ہیں کہتے ہر آتی نا صرف دنیا اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور دوسرے وہ لوگ جو دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں کہتے ہر آتی نا صف دنیا آسانا تو پھر آخر آتی آسانا وقت آگاہ کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اچھا کر آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اثار اور جہنم کے آگ کے اذا سے ہمیں بچا رہے تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں में میں ان کی इनके کا ان کے और کا मिलेगा। اور نتیجہ ملے گا ان دونوں گروہوں یعنی کاثروں کا گروہ جو محل دنیا کا طلبدار ہے اور اہل ایمان کا گروہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تو نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے یہ گروہ ہے منافقوں کا اللہ بالا فرماتے ہیں ومینند میں یور جا کل پھر ہے آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں یعنی منافع کی یہ صفت ہے کہ دنیا کا اس کو بڑا علم ہے دنیا کے بارے میں وہ بڑی معلومات رکھتا ہے بڑی جانکاری رکھتا ہے دنیا کے بارے میں اور ایسی ایسی معلومات دے گا کہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیں میں یور جمو کا قورو ہوں فی دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی پسند ہیں اور آخرت نہ اس کو آخرت کے بارے میں علم ہے نہ آخرت کے بارے میں وہ بات کرتا ہے صرف دنیا ہی دنیا کا علم اور اسی کے بارے میں ہی ساری معلومات اس کے پاس ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اقبال وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سخت متقبر سخت دل اور متقبر آدمی اور بخیر آدمی سے انتہائی کا جوس شدید گھد رکھتا ہے جو بازاروں میں شور شرابا کرنے والا بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے بولنا شور شرابا کرنا اور رات کو مردار یعنی مردے کی طرح سویا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام کے لیے نہیں استا اللہ سے دعا نہیں کرتا رات کو مردار اور دن کو گدا گدا کام کاج میں لگا رہتا ہے اس کو اور کوئی فکر نہیں بس کام ہی کام ہے گدے کی طرح دن کو کام اور رات مردے کی طرح جو گزارتا ہے دنیا کے معاملات کا عالم ہے دنیا کا بڑا علم رکھتا ہے اور آخرت کے معاملات سے بالکل ظاہر ہے اللہ سبحانہ ہوگا تو ایسے بندے سے شدید بغض رکھتے ہیں جس کی یہ صفات ہو سخت دل متقبر بخیل بکیل کنجوس رات کا مردہ دل کا گدا آخرت سے ظاہر دنیا کا عالم دنیا کی معلومات ہے آخرت کی دین کی معلومات کوئی نہیں سارا دن, دن دنیا کمانے میں گدے کی طرح لگا رہتا ہے آخرت کی فکر کوئی نہیں اور رات کو بھی آخرت کی فکر کوئی نہیں مردے کی طرح سویا رہتا ہے دن اس کا انتہائی سخت ہے متقبر ہے اور اپنے آپ کے اندر خودا نہیں سماتا بڑا تکمبر کرتا ہے چوڑا ہوتا ہے اور ہے انتہائی کنجوس اللہ کے راستے میں فرق نہیں کرتا فرمایا اللہ سبحانہ خانہ ہوا ایسے آدمی سے شدید بغل رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں بمیناسی میں یور جیا کی دنیا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ دنیاوی معلومات ان کے پاس اتنی ہے کہ آپ کو حیران کر دے گا بڑی پسند آئے گی اس کی بات آپ کو دنیاوی زندگی میں اللَّهَ عَلَى اور اپنے دل کے اندر موجود بات پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے بات کرتا ہے کہ جو بات میرے دل پہ ہے بالکل ٹھیک یہ بھی منافق کی ایک صفت ہے جھوٹی قسمیں اٹھانا جھوٹ بولنا جھوٹی قسم اٹھانا منافق یہ کام کرتا ہے قسمیں میں کھا کھا کے اپنی بات کا وہ یقین دلاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کا اس کو پتا ہے تبھی تو قسمیں میں اٹھاتا ہے نا اگر بندے کو پتا ہو کہ مسلمان میرا اعتبار کریں گے اس کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جو بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے مطلب اس کو یقین ہے کہ یہ میری بات پہ قسم نہ اٹھاؤں تو یقین نہیں کرے گا تو اس لیے وہ قسمیں اٹھاتا ہے تو منافق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسموں پہ قسمیں اٹھاتا چلا جاتا ہے وہ اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اللہ معاف نکلتی ہی اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے واہ واہ الد السان حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے سخت قسم کا جھگڑا کرنے والا سخت جھگڑا لو اور خسام خسام اس کا معنی بھی ہے لڑائی کرنا زبانی زبانی لڑائی ایک ہوتا ہے نا ہاتھوں کے ساتھ لڑائی ایک ہوتی ہے تو تکرار یعنی کہ بہت زیادہ سخت قسم کا جھگڑا لو ہے سنا اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتا ہے بات بھی آپ کو اس کی بڑی پسند آئے گی بڑی اچھی لگے گی لیکن حقیقت میں مہذبانی باتیں ہی ہیں اندر کھاتے کچھ بھی نہیں اور وہ سخت قسم کا جھگڑا لو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کی چار نشانیاں بتائی تھا. اور فرمایا تھا جس میں یہ چار نشانیاں ہوں کان منافع خالصان خالص منافع ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک علامت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی کیا اذا حدا کا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ ادا عحدا وادا و ادا واحد احلا عہد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو غزر کرتا ہے وادے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ عیدا تو پانا اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے وہ عیدا ہا پانا پا جب لڑائی جھگڑا ہو تو تکرار ہو تو پھر گالیاں نکالتا ہے یہ مناسب کی صفت ہے لڑائی جھگڑا کرنا اور پھر بد زبانی کرنا بد کلامی کرنا گالیاں نکالنا ویدا طاطل اور دل یو سیدا سیاحا جب وہ پھر جاتا ہے پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے یعنی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا پرامن اور بڑا اچھا ظاہر کرتا ہے کس میں اٹھا اٹھا کے اپنی صفائیاں دیتا ہے لیکن جب مجلس پر خاص ہوتی ہے اس کے جاتا ہے تو پھر اس کے کرتوت کالے ہی ہوتے ہیں پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کیا زمین میں فساد مچانے کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی یہ اس کی کوشش ہوتی ہے دوسرا مانا ہے طبلہ کا والی بننا والی یعنی جب معاملہ اس کے ہاتھ میں آ جائے کوئی اختیارات اس کو مل جائیں تو پھر اس کی اچانا ساری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ فساد ہی فساد مچاتے ہیں اور خوارج کے اندر بھی یہ نشانی پائی جاتی ہے فارضیوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ وہ سی اون اللہ باتیں بڑی اچھی کریں گے کرتوت گندے ہو یقولون من خیر قول کیا مخلوق کی سب سے اچھی بات اونچی زبان پر ہوگی باتیں بڑی اچھی نعرے اعلی سلوگت اور عمدہ شہار باتو جو اپنا وہ بیان کرتے بڑا اچھا لیکن کرتوت بالکل گندے یہ پرانی باتوں کو چھوڑے حالیہ واقعات آپ کے سامنے اب دادا کیا ہے خلافت کا قیام یا شریعت لائیں گے یا شہادت پائیں گے شریعت یا شہادت کا نعرہ ہے لفظ بڑے اچھے ہیں نعرہ بڑا اچھا ہے دعوے بڑے خوب ہیں لیکن کام کیا ہے دیکھ لیں جہاں پر بھی یہ لوگ والے بائی انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے گروہ ہے انہیں کہتے ہیں کا دیا کا دیا یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حکمرانوں کے ساتھ مسلح لڑائی نہیں کرتا لیکن قلم سے زبان سے بہرحال وہ مسلمان حاکموں کے خلاف ہوتا ہے اور حکام کے خلاف لڑنے والوں کی خفیہ آمنت بھی کرتا ہے جس طرح ہمارے یہاں جماعت اسلامی اور عرب میں الخبار المسلمون ایک ہے اب الخبار المسلمون کی حکومت آئی مشر نارے ان کے کیا تھے وہ سب کے سامنے اور پھر انہوں نے کیا کیا وہ بھی سب کے سامنے شریعت شریعت شریعت کی رٹ لگائی ہوئی تھی جب حکومت ملی تو سعودیہ نے کہا اب تمہیں موت مل گئی یا اسلامی حدود وہ نافذ کر دو قوانین اسلامی سدائیں نافذ کرو کہتا ہے ابھی اس کا ٹین نہیں آیا اور رابطے تعلقات خفیہ واحدے ایران کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اب تو سارا کچھ منظر یہاں سے آ گیا ہے جگہ چھپا رہا نہیں تو ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ کسی کی حمایت کی سعودیہ نے اور ان کا سب اٹھا دوسری طرف جو ظاہری لڑائی کرنے والا گروہ ہے فوارس کا القاعدہ داعش جب ہاں وغیرہ وغیرہ سارے ان کے کام دیکھ داعش کو ہی لے لیں ایک دعوی کیا شریعت, شریعت شریعت شریعت اچھا جن علاقوں پہ کابل ہو گئے وہاں پہ کیا کیا ہے شریعت کا بیڑا بھر سارے کام ہی گیس خری بس وہ خار بنے ہوئے ہیں اور کاٹتے جا رہے ہیں قتل کرتے جا رہے ہیں قتل کرتے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں،, جا رہے ہیں، یہ کام سب سن جا رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں اور قتل کرنے کے بھی ایسے طریقے جو شریعت میں حرام ہے اور نئی لاتی وقل و اللہ جب یہ والی بنتا ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار اختیارات آتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی کھیتی کو اور نسل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں yuhibir, فساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا یہ آپ کے پاکستان میں ٹی ٹی پی نے کیا دیا ہے ٹی ٹی پی تھوڑی سی وہ ریمن ڈائمس نے اس کو کھڑا کرا تھا ٹی ٹی پی کو پہلے وہ موجودی بن کے آیا رہا ہے سوی لکھے تک اور امام بنا رہا ہے خطیب بنا رہا ہے پٹھان بن کے اور ساری کچھ تو بہترین بولتا تھا جب وہ آئی ایس آئی نے اس کا گھیرا کیا وہ بھاگ نکلا دبئی کے راستے سے واپس پھر وہ پاکستانی سفیر کو زور دے کے اس کو واپس بھیجا کہ جی اس کو بھیجو کسی بھی صورت سورت ایئرپورٹ سے سیدھا اس کو امریکی اس بات آنے دے گا اور وہاں جا کے یہ آئی ایس آئی سوئی تو نہیں ہوئی تھی جن کو بھی پتا تھا ان کا آنے دو واپس آیا تو اس کے پیچھے بندے لگا دیے کہ دیکھو کون اس کے پاس آتا ہے کون جاتا ہے کیا کرتا ہے ملا کر تنگ آ کے اس نے ان دو بندوں کو قتل کیا ان کو موقع مل گیا پکڑنے کا کیونکہ سفارت کا ایک اصول ہے کہ آپ غیر ملکی بات کو جو آپ سے ویزا لے کے آیا اس کے اوپر آپ کیس خانے چلا سکتے وہ پکے ثبوت جب ہو گئے اپنے دو بندے بھروا کے بندہ پکڑا اور پکڑ کے اس سے پھر سارے دادوں گلوائے اور پھر کاروائیاں ساری کی پر اس نے یہ جب وہ پٹھان تھا کے کوئی بیس پچیس سال وہاں رہا ہے تو اس نے محنت کر کے یہ کام کیا ہے ٹی ٹی پی کو کھڑا کرنے کا انہوں نے کیا کیا جہاں پر تھوڑا سا زور پکڑا باقی جی شریعت ناخ ہو گئی نہ ہو گئی شریعت پکڑ کے قتل کرنا مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر ادھر پنجاب میں سندھ میں سرحد کے دیگر علاقوں جو ان کے قبضے اختیار میں پنٹرول میں نہیں وہاں میں فساد ویدا تندہ اور سیدھا وہ لیکن ہر پابند نسل نسل کو تباہ کرنا زمین میں فساد کرنا کھیت کھلیان لوگوں کے تباہ و برباد کرنا یہ ان کا کام ہوتا ہے تو اس آیت کے دیمن میں یہ رافضی ہوں خارجی ہوں منافع یہ سارے ہی شامل ہیں عام ہے یہ آئے فساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا وہ عیدا قلعہ اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے درجہ اس کو اس کی عزت پکڑ لیتی ہے گناہ پر یعنی تکبر کی وجہ سے وہ گناہ پہ اڑا رہتا ہے اسے کہا جا اللہ سے ڈاک جا بعد آ جائے یہ کام کرنے کے نہیں نجائز ہیں آگے سے اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گناہ والا کام نہ کیا تو میری عزت میں فرق آ جائے گا کئی لوگ ہیں ایسے گناہ والے کام سے منع کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری عزت خراب ہو جائے گی اگر میں نے گناہ کا کام نہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ جتنا یہ حضول سارا کا کلچر ہے ان کی ثقافت وہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عزت ہے اور ان کو منع کیا جائے یہ کام چھوڑ دو تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری بہتری ہو جائے گی وزا میں تم ہو نہ سارا تمدن میں یہ بول ہندوالا تمدن ملود والا اور وزا قطع عیسائیوں والی یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی کردہ قیلا جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے درجہ آخر در عزت اس کا تکبر اس کو گناہ پر ابھارتا ہے اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہتا کہ ناکھ کٹ جائے گی اگر میں نے یہ کام نہ کیا جہنم سو اس کو جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانا ہے يَسْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے میں یشری نکتا جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا رضامندی کرنے کے لیے اور اللہ تعالی بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے ست کرنے والا ہے پہلے اس بندے کا بیان ہوا ہے جو دنیا ہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اب اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں کافر یہ جو مسلمان ہیں اہل ایمان یہ اپنی آخرت کے حصول کے لیے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا مال تو کیا اپنی جانیں بھی لٹا دیتے ہیں ان اللہ اشتہ مینینا اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے و کیا خریدا ہے ان کی جانے بھی خرید لی ان کا مال بھی خرید لیا ہے اور دے گا کیا بدلے میں کہ کو سکتا کہ ان کو جلن ملے یہ سودا کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے کہ ان کی جانیں ان کے مال اللہ کے لیے تو جنت ان کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد و وکال کرتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں یہ اللہ کا پتا سچا وعدہ ہے واہن والے ہی تو یہ ان لوگوں کی بات ہے بمی نندا سی میں یشری جب تو ہوتی وا اور مسلمان ہجرت کر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے جائداد سب کچھ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے اس لیے صرف ایمان کی مادن میں یہ شریحت بہت تیوہار امروا پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینے آ گئے اپنا سارا کچھ مکہ چھوڑ دیا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے آئے صرف ایمان بچا کے آئے اور جو انسار تھے ان کا پھر کردار وہ بھی بڑا عجیب رہا کہ وہ آئے ہوئے تو حہاجرین کو اپنا سارا کچھ دے دیا یہ ہماری جائزادیں ٹھیک ہیں ہم وہ آنکھ آخ, آخ ہو گئی ہے بھائی بن گئے ہو اب اس میں سے آدھا تمہارا مقصد کیا ہے ابتدا امر کا اللہ کی رضامندی وہ اللہ الحکم دل عباد ہے اور اللہ تعالیٰ بدھوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَمِن النَّاسِ مَن يسْرِ نَفْتَهُ تِغَاءً <اللَّه> وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کا ہی یہ حال تھا سب کی یہی کیفیت یہی تھا یہ مختلف قسم کے جو گرو ہیں ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا فرمایا آدھ کلو فس فلمی کا اے وہ جو ایمان لائے ہو اد داخل ہو جاؤ کس اسلام میں کا پورے پورے کے پورے والا طبی خطوط شیبان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہیں یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے فَإن ذللتم پھر اگر تم فسل جاؤ من بعد ما اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح جلیلیں آ گئی پہلا تو جان لو عظیث یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ جو بات دین کی پسند آئی وہ مان لی اور جو پسند نہ آئی چھوڑ دی جس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو وہ کام نہ ہو مینو نبی بھائی کتابی بہت باہر کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بھائی ایمان لاتے اور بعض کا انکار کر دیتے ہو یاد رکھنا سماجا پھر عیاسی دنیا تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا کہ اللہ کی شریعت میں سے آدھی مانے اور آدھی نہ مانے جو جی چاہ مان لی جو جی چاہا چھوڑ دی جو بندہ ایسا کرے گا اس کو دنیا میں رسوائی میں یوم السیامت یورت مناسد آداب اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب سے دو چار کیا جائے گا غافل ماتا لون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اب کئی لوگ مسلمان ہوئے لیکن ان کا تمدن غیر مسلموں والا تھا اس طرح ہمارا معاشرہ دیکھ لیں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے بعد ہندو مسلمان ہو گئے اور ابھی تک وہ مسلمان ہو جانے بلکہ نسل در نسل اب تو مسلمانی چل رہی ہے پھر بھی وہ ہندو والا جو کلچر ہے ان کا جو تمدن اور ثقافت ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے رسم و رواج شادی بیاہ کے خوشی زمیں کے وہ ہندوانہ طریقے میں چل رہے ہیں وہ گیتا پڑھتے تھے یہ قرآن خانی کر لیتے ہیں اتنا فرق ہے باقی کام تو ہی ہوگی تو اللہ سبحانہ ہو صحال ایسے لوگوں کو خدار کرتے ہیں کہ اد کلو السلمی کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی کہ نماز او رہے تھے تو پابندی کر لی معیشت یہودیوں والی کلچر عیسائیوں والا یہ کام نہ ہو بلکہ عبادات بھی اسلام سے لینی ہے عقیدہ بھی اسلام سے لینا ہے تہذیب و ثقافت کو بھی اسلام والی لینی مکمل طور پہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور جو پچھلے طریقے ہیں یہود نصارہ کے ہندوؤں کے سکھوں کے وہ چھوڑ دو وہ تمہارے خیانے خان نہیں اسلام لانے کے بعد ہلی ان کی ضولای بلائی کا خدی العمر نہیں وہ انتظارگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے کے سائے میں بل ملائی کا تو امر اور معاملہ پورا کر دیا جائے قصہ تمام ہو جائے وہ عبور اور اللہ کی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اسلام کا بنیادی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول ماننا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر کے آپ کو سچا نبی رسول مان کے جو باتیں غیب کے بارے میں آپ بتاتے ہیں ان پر یقین رکھنا اور ایمان لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان تو اس غیب کے اندر فرشتوں پر ایمان آخر جنت جہنم قبر و پرظب کی زندگی تقدیر یہ ساری چیزیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی انسان اپنی آنکھ سے ان کا مشاہدہ نہیں کرتا ان کا تعلق غیب سے تو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ویسے ویسے مینوان ایمان لایا ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے لیکن جو کافر ہیں وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں وہ جذاط کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے کبھی کہتے قیامت لے جاؤ ہم پر عذاب لگے انہیں نازل ہو جاتا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہاتھ ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی اس طرح کے مطالبات وہ لوگ کرتے تھے یہ ساری نشانیاں بعد آنکھوں کے سامنے آ جائیں اللہ پر ایمان لانے کا دکھاؤ موسال شراب کو شراب سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا بنی اسرائیل میں لنز ملنے لگتا ہے اور اللہ چاہ ہم کچھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے اسی طرح کے مطالبات ان لوگوں کے تھے اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ کو چھا نہ نے کچھ بوجھ اور نشانیاں وہ دکھائی اور یہ جو بڑے بڑے مطالبے یہ کرتے تھے بڑی نشانیوں کے یہ نہیں دکھائے کیوں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون ہے کہ جب یہ نشانیاں سامنے آ جائیں تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ایمان لانا کام نہیں آتا اللہ تعالب تو غیر کی باتیں بتاتا ہے کیوں لیا تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ میں یہ خاف ہوں بلوئی اللہ کو پتہ چل جائے واضح ہو جائے کہ غیر کے باوجود اللہ سے کون ڈرتا ہے بن دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہے تو یہ مطلوبوں سود ہے اور اگر دیکھ کر ہی ایمان لانا ہے تو پھر کیا ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صرف اس بات کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ربی کا, رب رب کا یا رب کی بعض نشانیاں آ جائے فرمایا یہ ہوا یا بازو آیاتی جس سے نہ تیرے رب کی بعض نشانیاں کچھ نشانیاں آ گئی تو پھر کیا ہوگا لا من قبل جو جان اس سے پہلے مومن نہ ہو نشانیاں سامنے آ جائیں اس کے بعد وہ ایمان لائے تو اس کو ایمان لانا اس کا فائدہ نہیں دے گا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تو نے فرمایا حالیہ مام یہ بادلوں کے سائے میں اللہ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور پیسوں کے آنے کا اور چاہتے ہیں کہ کا کام تمام ہو جائے بھائی اللہ ترجیل امور اور امور سارے کے سارے سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں اب اللہ سبحانہ خیال نہ کی صف تو ہے کہ اللہ عرض پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ کا زمین اور آسمان دنیا پر نزول بھی ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے دنیا تک آ وہ کر بادلوں سے نیچے تک کیوں آ جائے ہم بھی دیکھیں اللہ ہے اب مسلمانوں میں سے بھی کچھ گروہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ سبحانہ بٹھانا ہوگا کہ اللہ کی ان سفاق کا انکار کافر نہیں نہ مان رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ان سفاق کو تو وہ اس طرح کے مطالبہ وہ ان کا خات کیا کرتے تھے اب مسلمانوں سے بھی کوئی گروہ ایسے ہیں جو کہ یا تو اللہ تعالی کے شفت کا انکار ہی کر دیتے ہیں ہی کوئی نہیں کچھ گروہ ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جو کیفیت بیان کرتے ہیں کیفیت جیسے اللہ پر مستبی کیسے مستوی ہے اس کو کہتے ہیں تکلیف وہ کیفیات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی گمراہ اسی طرح کچھ ہے جو تعین کرتے ہیں تعبین کہتے ہیں اسے یہ نہیں یہ مراد ہے جیسے کال بتایا کہ وہ معیت سے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے اللہ کا علم علم کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے یعنی کہ وہ معیت کا اوپر انکار کر دیا معیت کا جگہ علم یا خصرت مراد دے دیا اس کو کہتے ہیں تعبین کچھ تشبیر دے دیتے ہیں تصویر کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ صفت مخلوق کی صفت کی طرح ہے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے مثال دے دی کہ جیسے میں اس کرسی پر مستوی ہوں ایسے مستوی یہ تشویذ یہ بھی حرام اور ناجائز ہے گمراہی ہے کچھ لوگ تفویض کرتے ہیں تفویض ٹھیک ہے اللہ کی صفت ہے عرش پر مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے آسمان دنیا پر نازل ہونا اب نازر ہونے سے کیا مطلب ہے کہتے ہم اس کا مطلب نہیں بتاتے نہ ہمیں پتا ہے بس اللہ کے سپرد اس کا مطلب اور معنی تو مسلمانوں میں بھی کئی اس طرح کے گمراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں وجہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقائق کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے گیر پر ایمان لاؤ لو میں یفاق ایمان بالغیب غیر کے اندر کمزوری کا نتیجہ ہے عقیدے میں گمراہی اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کی تو بھی